الحمد لله سميع العالمين شيخوں نے پڑھی بسم و صلیما فقصه قادم علی الصلاه والسلام بنایا جائے گا پہلے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جنت اور جہنم ہیں پیدا شدہ ہیں لیکن اس کا انکار کیا ہے معتزلہ نے اکثر معتضلہ نہیں اور ان کے دلائل میں سے ایک تو استدلال تھا آئے تھے سے دل کا دلال آخرا یہاں سے استقبال ہے کہ ہم اسے تیار کریں گے جو اس کے جواب دیا تھا ایک یہ کہ جس طرح پہلے مظاہرے کے اندر استقبال کے معنی پائے جاتے ہیں اسی طرح استعمار کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور حال کے معنی بھی پائے جاتے ہیں دوسرا انہوں نے استقلال کیا تھا کہ اگر جنت کو مان لیا جائے جنت کو مان لیا جائے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے اور اس کے ثماعت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کلو ہاں دائیں کہ اس کے پھل جو ہوں گے وہ دائیں ہوں گے اس کے پھر مقابل اگر مان لیں ہم کہ جنت موجود ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتی کہ کل شین حال کچھ اللہ وا دو چیزوں میں سے ایک تو لازم آئے گی کہ یا تو یہ کہ ہر چیز کا حالات ہونا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ چاہیے کہ جنت کے جو پھل ہیں ان کا دائمی ہونا نہیں ہوگا تو لازمی یہ قرآن مدین کی آیت ہے اور ایسا ہونا ہے اب دائم جنت کو ہم مان لیں تو پھر یہ لازم آئے اس کے پھلوں کا ہلاک ہونا اس کی نعمتوں کا ہلاک ہونا ٹھیک ہے ٹھیک تو اب اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جنت موجود نہیں ہے بلکہ کیا ہے بعد میں بنائی جائے گی اس کا جواب دیا کہ احلات کے مراد یہاں پر جو حاللہ وجہ یہاں پر ایک دوام جو ہے کہ ان کو جو دوام ہوگا وہ بولا جائے دواؤں کی تو دو قسمیں دوا میں شخصی کے بہن ہی وہ چیز باقی رہے اور دوا میں دوای یہ ہے کہ اس چیز میں سجت آتا رہے بار بار پیدا ہوتی رہے تو جنت کی جو نعمتیں ہیں اس میں جو دواؤں ہے دوا میں شخصی نہیں ہے بلکہ دوا میں نوعی ہے کہ ایک جو ہے وہ نیا ایک مرتبہ ختم ہوگی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا پر بھاگ دیں گے جس طرح کہ جنتی اگر ایک شیپ کو تو توڑے گا تو تعالیٰ کی جگہ پر دوسرا شیپ لگا ہے مسئلہ اب معلوم یہ ہوا ہے یہ جو دوام ہے دوام سے مراد دوام شخصی نہیں ہے بلکہ دوام نوعی ہے جب دوام نوعی ہے یعنی اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے کا لمدہ بھار کے لیے لمحہ بھر کے لیے حالات اس میں آ رہا ہے اس میں جو ہے بلا کے منافی نہیں ہے جب کھانا وغیرہ بالکل سڑ جائے قابل انتفا آنا رہے اس وقت کہا جاتا ہے تو ہلاک ہونا پڑا ہونے کو مستل نہیں ہے بالکل وہ چیزیں وہ انعامات پیدا ہو جائیں گی ایسا نہیں دیکھیے گا تو غلط وسلم غلط وسلم تک بات ہوگی تھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے حال اور استمرار مراد ہے لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ چلو ان تمام کی تمام آیت سے آیت مبارکہ سے معارضہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مستقبل ہار مانا استقبال والے مراد ہو اور دیگر جو آیتیں ہیں اور وہ صرف یقینی ہونے کو بتاتی ہوں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ سلسہ تو, تو تب کی کہ آدم علیہ وسلم وسلام کا جو قصہ ہے کہ ان کا جنت میں ہونا اور جنت سے نکالا جانا یہ تو قطعی اور یقینی ہے اس کے مقابلے میں اس سے تو کوئی معاہرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا یہ معراجہ سے کیا ہے ثابت ہے تعلیم ہے لہٰذا معلوم ہوگا کہ جنت کیا ہے موجود ہے کانتا جنت یہ وہی سوال ہے کہتے ہیں کہ اگر جنت اور جنم موجود ہوتی ابھی بھی لما تھا تو جائز نہ ہوتا الجنہ جنت, جنت کے پھلوں کا ہونا ہے جنت کی نعمت ہونا تعالیٰ دائم فرماتے ہیں کہ اس کے جو پھل ہی بھوکھے ہوں گے دائ رہیں گے لازم نہ لازم و باطل لیکن لازم جو ہے وہ کیا ہے باطل ہے یعنی یہ کیا ہے بادل نہیں ہے کہ اس کے پھل کیا ہوں رہیں تو اگر یہ مان لیا جائے اگر یہ مان لیا جائے کہ جنت موجود ہے تو پھر اس کا کیا ہے پھلوں کا نیامتوں کا ہلاک ہونا لازم جب گا باطل ہے کہ جنت کا کیا ہے پھلوں کا ہلاک ہونا جائز نہیں ہے تو جو ملزوم ہے یعنی کیا جنت کا موجود ہونا یہ بھی کیا ہے باطل ہے اپنے جنت ہی اب یہ جواب ہے کہ دوا سے مراد دوا میں شخصی ہے دوا میں بڑا دوا میں شخصی نہیں ہے بلکہ نوعی ہے کیوں اس لئے کہ اس میں تو کوئی ففا نہیں ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنت کے جو بل ہوں گے وہ وی نہیں ہی ہمیشہ نہیں رہیں گے کیونکہ جنتی جب ایک نیامت کو استعمال کر لیا تھا تو کیا مطلب وہ استعمال نہیں وہی بات ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دیں گے اس کو اس کا مطلب میں کوئی شفا نہیں ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جنت کے جو پن ہیں وہ بےآنی ہی بلکہ کیا مراد ہے مراد اور مراد کیا ہے یعنی ابام نوعی کیا ہے نمبر مراد ان شیبل براد یہ ہے دواؤں سے جب یہ چیز پناہ ہو جائے ختم ہو جائے تو جی جب بدلے گی اس کے مقابلے میں دوسری نعمت لائی جائے گی لا پسند اور یہ بات یعنی دوا میں نفعی جو ہے یہ کیا ہے منافی نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلو شہینک جو ہے وہ لا بڑھ کر کے ہیں اور وہ ایسا جنگل کی نعمتوں میں ہو سکتا ہے دوسرا جواب دیتے ہیں کہ ہلاک ہونا یہ کسی چیز کے پنا ہونے کو مستر نہیں یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہو گئی ہے ہلاک ہو گئی ہے تب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ختم ہو گئی ہے بالکل پناہ ہو گئی ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے قابل انتفا آنا رہنا مثلاً میں نے بتایا تھا کہ و سب کہا جاتا ہے کہ جب کھانا استعمال کے قابل نہ آئے یعنی سڑ جائے حالانکہ وہ موجود تو ہوتا ہے کسی بھی شکل میں موجود تو ہوتا ہے بنا نہیں ہوتا لیکن کیا ہوتا ہے قابل انتہا نہیں رہتا اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہے, الاغ لا ان سے جو ہے کسی چیز کا اہلا ہونا یہ پناہ ہونے کو مستل نہیں ہے الخروج بلیک بلکہ اس سے کیا ہے انتفاق یہ نقل سے نکل جانا بھی کارتی ہے اس کے اب کہتے ہیں کہ اگر ساری کی ساری چیزوں کو تسلیم کر دیا جائے دو جو ذرائع پیش کر دیے भी تب بھی اگر تسلیم کر لیا جائے سارے ذرائع کو تو پھر بھی ہم کہیں گے کیا دو چیزیں ایک ہوتا ہے ممکن الیک ہوتا ہے واجب الغلوس ایک ہوتا ہے ممکن الوجود اور دوسرا ہوتا ہے واضح الوجود تو واضح الوجود وجود کے لیے جس چیز کا وجود لازم اور قطعی اور یقینی ہو اور وہ کائنات کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک مطالعہ کی جاتا ہے جو وادب الوجود ہے جس کا وجود ہر آن ہر گڑی ہر وقت ہونا ضروری ہے اور لازم ہے اس کے علاوہ دوسری قسم ہوتی ہے ممکن الوجود ممکن الوجود کے کسی چیز کا ہونا ممکن ہے کہ وہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ذات کے علاوہ ماں والا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ کیا ہیں ممکن الوجود ہیں ممکن الوجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کے مقابلے میں ہر چیز اگرچہ وہ موجود بھی ہو لیکن پھر وہ کیا ہے آدم جب وہ کیا ہے کل آدم ہے اب یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں اگر یہ مان بھی لیا گئے کیا ہوگی ہلاک ہوں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بڑا مانا مراد ہے ممکن الجود اور واضح الجود بڑا واضح الوجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مان تو اللہ تعالیٰ کیسا سب کچھ کیا ہے ممکن الجود ہے اور ممکن الجود کے مسلطے میں آدم کو تعریف ہو سکتا ہے لہٰذا یہ والا مانا بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں یہ جو منا ہے یہ کیا ہے پنا کو مستل چیز کا ہلاک ہونا بالکل مستلزم ہے تو کہتے ہیں یہ بھی تسلیم کر لیتے ہوگا کہ یہ پنر مراد پھر اس سے مراد یہ ہو کہ ان لو ممکن ہر وہ چیز جو ممکن ہے کہ حتیذاتی اپنی ذات کے اعتبار سے بیمان المکانی بن الجودی اس مان جو چیز وجود المکانی کیا واضح الجود کی طرف دیکھتے ہوئے واضح بل کی طرف دیکھتے ہوئے ہر واجب المکان چیز وہ کیا ہے مقبے میں ہے دیکھیے بیمہ انجود المکانی وجود یہ امکان ہے کہ ہر وہ جس کا وجود ممکن ہوا وہ چیز ممکن ہے یہ آدمی لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت کیا ہے جنت کی نامزلہ کس کا ہے، کے عدم کہتے ہیں کہا کہ یہ سارن لاتی بلائے بلائی اپنی آلو ہوگا کہتے ہیں جنت اور جہنم دونوں کی دونوں کیا ہیں یہ باقی رہیں رہی گے ان پر کبھی پناہ نہیں ہونا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہیں ان پر پناہ نہیں آنا بلائی آلو اور نہ ہی ان کے کیا ہے ان کے اندر رہنے والے کیا ہوں گے پناہ ہوں گے جیسے کہ جنت اور جن، جہنم کے جنمی تصویر آتے ہیں تو آپ اس میں پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید کی آیات کے اندر خالدینا ابدا خالدین ابدا جنت والوں کے لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جہانم والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ فارغی نفیہ آباد وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے اور روایات میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے پھر موت کو بھی ایک مہنڈے کی شکل میں لا کر جبا کر دیا جائے گا اور اس چیز کو وہ جائے گی اور اعلان کر دیا جائے گا کہ جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جنت میں ہیں ان کو کبھی موت نہیں آنی اور جانب جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہان میں ہیں ان کو کبھی وہاں پر موت نہیں تو ان آیات سے اور ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت پر اور جہنم پر اور اس طرح اہل جنت اور اہل جنم پر کبھی بھی پناہ تاری نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت والوں سے اور اہل میں سے بنائیں. جی مکان یہ ہمیشہ کے لیے قائم ہونے والی ہیں لا علیہما علی جماج مست لا یا مطلب ہوتے ہیں تاری نہیں ہوگا علیہما جما ان دونوں پر آدم و مستمر استمرار استمرار ہے تو استمرار مطلب نہ ہونا ایسا کبھی انفرداری نہیں ہوگا تعالیٰ کی حق الف ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دونوں فریقوں کے بارے میں یعنی جنت اور جہنم والوں کے بارے میں آگے والا سوال وہ جو گزشتہ سوال ہے وہ دوبارہ آئے گا یہ جو آیا ہے جہن کو بھی ہلاک ہونا ہوگا تو کہتے ہیں وہ جو ہے ختم کیا جائے گا اگر بھر کے لیے بھی ہو تحقیق کے جا کا باقی, رہنا یہ کیا باقی رہنے کا منافی نہیں ہوگا ثابت کرنے کے لیے لیکن لہدہ بھر کے لیے پناہ ہونا ہلاک ہونا یہ کس کا منافی نہیں ہے بفا اور زبان کا منافی نہیں ہے इसलिए کا آپ ابھی ابھی یہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آیت کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو درالت کرتی ہونا ہونا تھا کہیں پر بھی کوئی ایسے نہیں ہے ہر چیز بالکل بنا ہو جائے گی نہیں بدہا بت جہانی اپنی کہتے ہیں کہ جہمیا یہ بھی ایک مسلک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا ان شاء اللہ سبق میں جہانیہ صرف یہ ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں کی دونوں پناہ ہوں گی وہی اپنی اور ان دونوں کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی کیا ہوں گے پناہ ہوں گے وہ کتاب لیکن یہ ایک ایسا ہے کہ جنت اور جہنم بھی دونوں پناہ ہو جائیں گے بالکل پناہ ہو جائیں گے ایک تو ایک رقبہ بھر کے لیے ہلاک ہونا جو پناہ ہونے کے مسل نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن بالکل بنا ہو جانا اور ان دونوں کے حال کا یہ بھی ہو جانا ہے یہ کتاب اللہ سنت رسول اور اجماع اجماشت کے مقابلے بڑے سہارے شب اثن اور ان کی اس, بات پر اس مسئلے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے شب اتن کا کیا مانا کمزور دلیل شب وطن کے لفظ معنی ہے کمزور دلیل. کمزور دلیل اس پر کوئی کمزور دلیل بھی نہیں ہے عن جائے کہ پر کوئی مضبوط دلیل ہو حجت کہتے ہیں مضبوط دلیل کو تو کہتے ہیں کہ اس پر تو ان کے پاس جامع وغیرہ کے پاس تو کمزور دلیل بھی نہیں ہے اور من چھے جائے اتنا کافی ہے ہم سب کے حامی عناصر مجھے بھی اپنی دوا وغیرہ رکھا کریں زیادہ آسانیہ پیدا کر رہے ہیں اور بن سکتا تھا اور خیر السلام علیکم اللہ وبرکاتہ